صورت التوبہ آیت نمبر ایک تا ساتھ الحمد سن آٹھ ہجری میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا اور کعبہ شریف کو مشرقین سے آزاد اور پاک کرا لیا اب ضروری تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے اس مرکز کو ہر طرح کے کفر و شرک اور فتنے سے پاک کیا جائے چنانچہ حج کے موقع پر اس کا اعلان کر دیا گیا اور مشرقین کو چار ماہ کی مہلت دی گئی کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا اس سرزمین سے نکل جاؤ یا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ البتہ بعض وہ قبائل جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کی تھی ان کو مدت معاہدہ تک مہلت دی گئی اور یوں تھوڑے ہی عرصے میں مرکز اسلام ہر طرح کے فتنے سے پاک کر دیا گیا آیت نمبر سترہ مشرقین کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کعبہ شریف اور مسجد الحرام پر قابض رہیں اپنے کھلے کفر پر قائم اللہ تعالیٰ کے دشمن اللہ تعالیٰ کے گھر کے متولی کیسے رہ سکتے ہیں آیت نمبر اٹھارہ تبائیس مساجد جن میں سے سب سے پہلے مسجد حرام ہے کو آباد کرنا ایمان والوں کا کام اور ذمہ داری ہے مشرقین یہ کام نہیں کر سکتے مشرقین فخر کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے متولی خادم اور حاجیوں کو کھلانے پلانے جیسے عظیم اعمال رکھتے ہیں ان سے فرمایا گیا کہ حجاج کی خدمت اور مسجد حرام کی تعمیر و خدمت ایمان و جہاد کے برابر نہیں ہو سکتی اور ایمان کے بعد بھی ہجرت و جہاد کا مقام خدمت حجاج سے بہت بڑھ کر ہے اور ان کے لیے بڑی عظیم بشارتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا پکا اور دائمی وعدہ ہے آیت نمبر اٹھائیس فتح مکہ کے بعد سن نو ہجری میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی مشرق یا کافر مسجد حرام حتیٰ کے حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ مقام پاک ہے اور مشرقین ہر طرح سے نجس اور ناپاک ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے احکامات نافذ کرتے وقت اپنے معاشی اور تجارتی نقصان کی فکر نہ کیا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی بنانے پر قادر ہے